پتہ پس سیکھ لیے آدم و حستے آدم علیہ السلط نے میرے رب ہی اپنے پروردگار سے کلمات چند جملے یہاں پر لفظ یہ لائے ہیں کہ اپنے رب سے سیکھ لیے اللہ کا لفظ نہیں لائے فرمایا اپنے رب سے سیکھ لیے یہ جو ربوبیت ہے نا خدا کی تربیت ہے نا خطا ہو گئی نا لغزش ہو گئی آدم علیہ صلاح والسلام سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیے اس کے مقابلے میں الفاظ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سیکھ لیے یعنی جو اس کی تربیت کر رہا تھا اس نے اسے سکھا دیا اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو جلاتا ہے نا بڑے بڑی معنی اس میں بڑے معنی بڑی معنی خیز باتیں ہیں کہ اس نے سیکھے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے عالمہ لہ ربن میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی ہے کوئی اس کا پروردگار ہے کوئی ایسا ہے جو اس, جو اس کو دیکھ بھال اس کی کر رہا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ربوبیت اللہ کی کچھ کلمات سیکھے اور وہ کلمات کیا تھے سرحراف میں آئے ہیں وہاں آپ دیکھ لیجئے نویں پارے میں آٹھواں پارا ہے سورہ آراف جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے ابتدائی حصے میں تیئیس نمبر آیت ہے سورہ آراف ساتویں سورت ہے اور آٹھواں پارہ ہے اور آیت کا نمبر ہے ٹوینٹی تھری تیئیس نمبر ملی کالا اللہ تعالی نے فرمایا وہ دونوں بولے کون آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی ان کی بیوی ان کی اہلیہ کالا وہ دونوں بولے ربا اے ہمارے پروردیگار ظلم ہم نے نادانی کی حرکت کی انفسنا اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کر لیا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ علم تفی اور اللہ اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں وطر ہمنا اور اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں لنقو تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین بلا شک و شبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ جملے انہوں نے اللہ سے سیکھ لیے یہ کلمات مار تھے بس یہ دعا ہے جو اصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی اس باب میں جتنی احادیث بھی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی دیکھا اور ان کے وسیلے سے مانگا اور یہ چیزیں کی محققین نے ان کا اعتباد نہیں کیا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا اس کی بحث اسی پارے میں آخر پہ آئے گی وہ جائز ہے ناجائز ہے کیا صورتیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آدم علیہ السلط کی توبہ کا کوئی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے نہیں محققین جو ہیں انہوں نے اسی عائد کو لکھا ہے انہوں نے کہا قرآن نے بس بتا دیا ہے کہ آدم علیہ صلاح سلام نے اس طرح توبہ کی تھی اسی کو ماننا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے جب بھی کسی سے کوئی گنا ہو جائے خدا محفوظ رکھے ارشاد فرمایا کہ مربئی کلیم آتین انہوں نے کچھ جملے سیکھ لیے فتح علیہ سو اللہ نے توجہ کی اللہ تعالی متوجہ ہوا علیہ آدم علیہ سلاۃ والسلام پتہ کے بعد اس کا سلا جب آلہ سے آتا ہے تو رج یہ کشاف نے لکھا ہے زمخشری نے زمخشری کی باتیں کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئیں گی اگرچہ وہ معتزلی تھا کہتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جتنا اس نے سمجھایا کوئی نہیں سمجھ پایا اب تک اس کی تفسیر سے آدمی اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا اتنا کچھ اس نے لکھا ہے اور جب اسے غصہ آیا ایک جگہ تو کہتا ہے یہ اہل سنت والجماعت یہ گدھے انہیں کیا پتا قرآن کیا چیز ہے قرآن کی فساد کو یہ کیا سمجھ یہ اس نے لکھا ہے اس کے باوجود امام راضی اور روح المانی والے اور یبوحیان اندلسی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن کثیر راہما اللہ سب کے سب اس کی تفسیر کے خوشہ چین ہے آدمی میں کمال ہونا چاہیے اور کمال جب آدمی میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ پہاڑ پر بھی جا کر بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے کمال ہونا چاہیے کمال تھا زمکشریم اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو تاوا لئی وہ کہتا ہے تاوا کا سلا گرائمر کی بحث اس نے کیا کہ آلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے البر رحمت بالرحمت والقبول کہ اللہ آدم علیہ السلام کے حال کی طرف متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ان کی رجوع کوبہ کو کا کو کمانے رجوع ہے نا لوٹنا اللہ نے ان کے واپس آنے کو قبول کیا ان طباب اور ولاشق کو شبہ اللہ کی ذات بہت توبہ کو قبول کرنے والی دیکھا آپ نے پھر اپنے دو نام اللہ نے ذکر کر دی اللہ کی ساتھ اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والی ہے رحیم اور بار بار قبول کرنے والی ایک تو توبہ کو وہ قبول کرتا ہے بہت یعنی بندے نے جب توبہ کی اور اعتراف کر لیا کہ خدایا غلطی ہو گئی تو اس کی قدردانی کی جاتی ہے مہربانی کرتے ہیں عنایت کرتے ہیں مان لیتے ہیں اور دوسری بات فرمائی رحیم بار بار مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کتنی مرتبہ توبہ کرے دن میں اور آپ نے فرمایا سو بار مطلب یہ کہ سو مرتبہ بھی اگر دن میں خدا کی نا کرتا ہے پھر توبہ کرے پھر توبہ کرے بندے کا کام یہی ہے بس معافی مانگتا رہے خدا سے اور معافی بندہ گنا پہ مانگے سو مانگے نیکی کر کے بھی معافی مانگتا رہے یہ ہے کرنے کا کام نیکی ہو گئی اس پہ بھی خدا سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ یہ جو نیکی کر لی ہے نا تیری تیری شان کے خلاف ہے تیری شایان شان نہیں تھی اس سے بہتر کام کرنا چاہیے اس کی دو مثالیں آپ کو دیں ایک تو حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے سلام پھیرتے تھے تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ تین مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ اللہ میں ہیں یہ امت کو سکھانا تھا کہ اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل تھوڑی ہی ہے یہ نماز ایسی تھوڑا ہے اللہ کہ تیرے سامنے پیش کروں اور کچھ سے کچھ اجر کی توقع رکھوں اللہ جو اس میں کمی ہو گئی ہے اس پہ استغفار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں نیکی کر کے بھی معافی مانگ پر مثال ایک عقل سے دیں جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا تعلق ہوتا ہے بچوں سے ماں باپ سے بیوی سے جب اپنے وطن واپس آدمی جاتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز تلاش کر کے لے کے جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ پیش کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے والدہ سے باپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے لایا ہوں اور میں اس سے بہت اچھی چیز تلاش کر رہا تھا مگر ٹائم نہیں ملا مارکیٹ میں نہیں ملی کچھ کر نہیں سکا یہ آپ رکھ لیجی تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بیٹے کو خیال رہا احساس رہا بس یہی حال انسان کا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اپنی بہتر سے بہتر نیکی کو پیش کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ خدایا یہ تیرے لیے نماز پڑھی قرآن پڑھا تلاوت کی کسی کی مدد کی کسی آدمی کے میں کام آیا لیکن اللہ جس طرح ہونا چاہیے تھا نیکی کا حق میں نہیں ادا کر پایا یہ جتنا ہے مہربانی کر قبول کر یہ ہے چیز انہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے الرحیم بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے